بركات الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثقل اثقل الصلاة على صلاة وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا اتوهما ولو ولوح یہ بیان جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا چل رہا ہے پچھلے درس میں جماعت سے نماز پڑھنے کے وجوب کے سلسلے میں بعض حدیثیں گزر چکی ہیں اور اسی تعلق سے آج بھی درس ہوگا اور کچھ حدیثیں پیش کی جائیں گی آج کی پہلی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری نماز وہ فجر کی نماز ہوتی ہے اور عشاء کی, ہوتی ہے عشاء کی نماز ہوتی ہے عشاء کی نماز ہو سکتا ہے ہمارے آج کے ماحول میں نہ سمجھ میں آتا ہو کہ عشاء کی نماز کیسے منافقین پر بھاری ہوتی ہے عشاء کی نماز آج کے دور کو نہ دیکھیں یا یہ کہ اگر دیکھنا ہو تو دیہات وغیرہ کے ماحول کو دیکھیں جہاں لوگ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر کے مغرب کے بعد کھانا کھا کر کے کھا لیتے ہیں اس کے بعد پھر کھانا کھا لیے اس کے بعد پھر جو ہے کی نماز کا انتظار بہت مشکل ہوتا ہے لوگ بستروں پر دراز ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے یہ نماز ادا کرنی بہت مشکل ہو جاتی ہے تو نیند کی قربانی دے کر کے جاگ کر کے پھر عشاء کی نماز پڑھنا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور سے عشاء کی نماز تاخیر سے ہوا کرتی تھی عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی تھی اور عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا ہی افضل ہے تو اس لیے اس لیے یہ نماز عشاء کی نماز منافقین پر بھاری ہوا کرتی تھی اور فجر کی نماز کے تو تقریبا سب پر بھاری ہے سب پر بھاری ہوتی ہے اللہ من رحم اللہ مگر اللہ جس پر رحم فرمائے آج دیکھیں کہ تمام مساجد میں بغیر کسی مسجد کے استفنا کے تمام مساجد میں دیگر نمازوں میں ماشاءاللہ اللہ اچھی خاصی جماعت رہتی ہے ہاں کئی کئی صفحے رہتی ہیں لیکن فجر کی نماز میں آپ دیکھیں گے کہ جس مسجد میں آٹھ صف دس صفحے رہتی ہیں فجر کی نماز میں اس میں دو صفحے رہتی ہیں بس تو ایسے لوگوں کو جن کے اوپر یہ نماز فجر کی اور عشاء کی نماز بھاری ہو انہیں اپنی خیر منانی چاہیے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ ایمان کے اندر کمی ہے یہ منافقین کی علامت میں علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ منافقین پر عشاء کی نماز اور فدر کی نماز جو ہے بھاری ہوا کرتی تھی عام طور پر لوگ جو ہے یہ کرتے ہیں کہ سو جاتے رات میں دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور پھر فدر کی نماز چھوڑ کر کے سوتے رہتے ہیں اور ڈیوٹی کے وقت اٹھتے ہیں اور ڈیوٹی چلے جاتے ہیں تو اس لیے اس نماز کے بارے میں یا فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انہیں معلوم ہو جائے انہیں اگر پتہ چل جائے اس نماز کی فضیلت کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ان دو نمازوں کے اندر کیا بھلائیاں رکھی ہیں تو لَا ولو ولوح تو یہ ضرور بال ضرور ان دونوں نمازوں کو ادا کرنے کے لیے ضرور بل ضرور حاضر ہوتے گرچہ ان کو سرین کے بل گھسٹ کر کے آنا پڑتا یا یہ کہ ہاں گھٹنے کے بل چل کر کے آنا پڑتا یہ ضرور حاضر ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید آگے حدیث آئے گی کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی اس نے منصل عشا فکا اللہ قام نصف و کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کری کیا وہ الفجر فدرا کام الکھ اللہ اور جس نے فدر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی گویا کہ اس نے پوری, نماز پوری رات قیام کیا کتنا بڑا ثواب ہے عشاء کی نماز جماعت سے فدر کی نماز جماعت سے ثواب کیا ہے گویا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کی پوری رات عبادت کا ثواب اس کو ملے گا پوری رات قیام کا تحجد کا ثواب ملے گا اس کو تو اگر یہ منافقین جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی جانتے کہ مطلب جا یہ ان منافقین کو اگر یقین ہوتا یہ علمون سے مراد یہاں پر کیا کہتے ہیں جاننے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان فرمایا یہ کرتے تھے فضیلتیں ان کو بھی معلوم ہوتی تھی لیکن ان کو یقین نہیں ہوتا تھا ہاں ان کو یقین نہیں ہوتا تھا اس لیے وہ ان دونوں نمازوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تھے اور اصل میں یقین بھی کیسے ہو جب ایمان ہی دل میں نہیں ہوتا تھا تو منافقین کی یہ علامت ہے کہ عشاء کی نماز ان کے اوپر اور فجر کی نماز بھاری ہو اور اگر دیگر نمازیں بھی بھاری ہوں تو اپنی خیر منائے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے بری فرمائے امین اگلی حدیث ہے وانضی اللہ تعالی اطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فکال یا رسول اللہ ان لئی سلی قائدن یقونی فرخ فلم دا فکالسلم دیکھیے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آئے نابینا صحابی اندھے صحابی اندھے صحابی نابینا صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسجد, مسجد تک میرا ہاتھ پکڑ کر کے لانے والا کوئی بھی نہیں ہے مسجد تک نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے کوئی مسجد تک ہاتھ پکڑ کر کے لانے والا نہیں ہے تو کیا میں جماعت چھوڑ کر کے مسجد میں اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں انہوں نے یہ رخ سچائی اور دیگر حدیثوں کے اندر ہے کہ یعنی راستہ بھی اچھا نہیں تھا کیچڑ وغیرہ اور کیا کہتے اس طرح کی چیزیں راستے میں تھیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پریشانی ہمارے ساتھ ہے کوئی مسجد تک لے جانے والا بھی نہیں ہے اور راستے کی یہ پریشانی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رخصت دے دی کہ تم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو فلما ولہ لیکن جب وہ جانے لگے تو ان کو بلایا دعاہو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو تو انہوں نے کہا ہاں. میں اذان کی آواز سنتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجیب عجیب یعنی جماعت میں حاضر ہو مزن کیا کہتا ہے موزن کیا کہتا ہے پکارتا ہے کہ آؤ نماز کے لیے آؤ کامیابی کی طرف تو اسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موزن بلاتا ہے اور موزن کی آواز کو سنتے ہو تو تم معازن کی آواز پر لبیک کہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھے آدمی کو بھی نابینا شخص کو بھی اگر مسجد اتنی دور ہے کہ اذان کی آواز اس کے گھر تک پہنچتی ہے تو اس کے لیے بھی رخصت نہیں ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لے اور مسجد نہ آئے تو ہم لوگوں کے کی لیے کیا رخصت ہو سکتی ہے آ? اس لیے جماعت کی اہمیت کا پتہ اس سے چلتا ہے اور اس حدیث سے بھی وہ لوگ وہ علماء دلیل پکڑتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ کیا ہے واجب ہے اس حدیث سے بھی وہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں وعن ابن عباس اللہ تعالی عنہما عن صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک صحیح حدیث ہے اور بڑی ڈرانے والی حدیث ہے فضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور پھر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے نماز نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے نہ آئے فلاں تو ایسے شخص کی نماز ہی نہیں ہوگی ایسے شخص کی نماز ہی نہیں ہوگی مگر اس کے پاس کوئی عذر ہو عذر ہو یعنی عذر شرعی ہو تو بغیر عذر کے جو لوگ نیند کی وجہ سے یا مشغولیت کی وجہ سے کام کی وجہ سے نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنے آتے ہیں تو ایسے لوگوں کی نماز ہی نہیں اب فلا تھا لہو کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ بالکل اس کی نماز ہی مانی نہیں جائے گی پڑھنا نہ پڑھنا اس کے لیے بےکار ہے اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ فلا فلا تلح کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی یعنی جیسے کامل نماز ہونی چاہیے اس کی ویسے نماز نہیں ہوگی بلکہ نماز جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کا جو گناہ ہے وہ اس کو پہنچے گا یعنی وہ گنہگار ہوگا نماز تو پڑھ لیا اس نے فرض کی ادائیگی ہو جائے گی لیکن واجب اس کا ایک چھوٹ جائے گا یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے اس لیے وہ گنہگار ہو گا. یہ صحیح روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجی ابھی ترعد تر فقال لهما ما منا ان تصليا انتسلیہ مانا کالا ادسلینا فی رحالہ کال فلاف ادا سلح تما فرحا لکھما تما اد رکھ تما المام ولی فسلیہ ماہو فن الکمانا فلح یہ ایک بہت اہم ذاتہ اور بہت ایک اہم حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یزید ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ انہوں نے فجر کی نماز صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کر لی تو دیکھا کہ دو آدمی ہیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے مسجد میں دو آدمی ہیں جنہوں نے نماز ادا نہیں کی ہے کیسے پتا چلے گا یعنی جماعت کے ساتھ الگ ادھر کہیں بیٹھے تھے پیچھے مسجد کے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور پھر ان سے پوچھا کہ ان کے بارے میں کہا کہ ان کو بلا کے لے آئیے تو ان لوگوں کو جب بلا کے لایا گیا تو ان کے ان کے پہلو اور یہ اس کے پیچھے کے یعنی یہاں کے گوشت کاپ رہے تھے یعنی گویا کہ بدن ان کا کاپ رہا تھا گوشت کاپ رہا تھا اور کیوں ایسا تھا کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے ایک قسم ہاں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وہ خوف ان کے دل میں بائٹ... مطلب بیٹھ گیا کہ اب پتا نہیں کیوں بلایا ہے ہمیں بہرحال تو ان سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم تم دونوں نے ہمارے ساتھ نماز ادا نہیں کی یعنی کیوں تم لوگوں نے نماز نہیں ادا کی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے محلے میں نماز پڑھ کر کیا ہے ہم اپنے گھر میں نماز پڑھ کر کے رہا لے رہا یعنی صلی نہ پھر ہم اپنے گھر میں پڑھ کے آئے تجر کی نماز ہو گئی تھی اپنے گھر میں پڑھ کر کے وہ چلے آئے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفالا ایسا نہ کرو ایک فون انڈیا سے آ رہا ہے السلام علیکم میں درس میں ہوں میں درس کے بعد فون کروں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا ایسا نہ کرو پھر فرمایا کہ اذا کی رہا علی اگر تمہارے تمہیں کوئی ضرورت ایسی ہو کہ تم گھر میں یا یہ کہ اپنے محلے میں کہیں نماز پڑھ لو اور پھر تم مسجد میں آؤ تم میں ادرک تم یعنی مسجد میں آؤ اور امام کو دیکھو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے ہاں ولم یوسلی نماز کیا کہتے ہیں ابھی امام نے جو ہے نماز نہیں ادا کی ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے فصلیہ باہو تو اس کے ساتھ تم نماز پڑھ لو یعنی اگر کوئی کہیں دوسرے مسجد میں نماز پڑھ کر کے آئے اور یہاں پہنچے تو دیکھے کہ ابھی جماعت یہاں پر ہو رہی ہے تو سنت کیا ہے اگر مسجد میں آئے وہ ہاں مسجد میں آئے اور نماز ہو رہی ہو تو یہ نہیں کہ مسجد میں کہیں بیٹھ جائے قرآن پڑھنے لگے نہیں حکم کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہاں جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فن نہ تم ایسا کرو گے تو یہ نماز تمہارے لیے جو جماعت سے پڑھو گے ہاں یہ نماز تمہارے لیے نفلی نماز ہو جائے گی کیا پتا چلا کہ اگر کوئی شخص سے نماز پڑھ چکا ہو اور پھر مسجد میں داخل ہو اور جماعت ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ جماعت میں شریک ہو جائے اور یہ نماز اس کے لیے کیا ہو جائے گی نفلی نماز ہو جائے گی لیکن نماز چھوڑ کر کے مسجد میں بیٹھے رہنا صحیح سے بیٹھو صحیح سے بیٹھو نماز چھوڑ کر کے بیٹھے نماز چھوڑ کر کے پیچھے بیٹھے رہنا کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے اس میں ایک چیز غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص نماز کے بارے میں نہیں کہا ہے کہ فلاں نماز جو ہے ہو رہی ہو تب تو پڑھ لو فلاں نماز ہو رہی ہو تو نہ پڑھو جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز ہو رہی تو ظہر پڑھ لیں گے اور مغرب اور عشاء پڑھ لیں گے ظہر مغرب عشاء پڑھ لیں گے لیکن چونکہ عصر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فجر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمائے اس لیے اس وقت ان وقتوں میں نماز نہ پڑھو جبکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ حدیث عام ہے اور عام حدیث ہے لیکن خاص حالت میں ہے یہ حدیث کے کوئی بھی نماز ہو اگر جماعت ہو رہی ہو آدمی نے پہلے نماز پڑھ لیا تو جماعت میں شریک ہو جائے اس کے لیے نفل ہو جائے اور وہ حدیث جس میں ہے کہ اصر نماز عصر کی نماز کے بعد اور فدر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے وہ کن نمازوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے عام نفلی نمازوں سے روکا ہے عام نفلی نمازوں سے کہ آدمی فجر کی نماز پڑھ چکا ہے سوچے کہ دو چار رکعات جو ہے وہ نفلی نماز پڑھ لے تو نہیں پڑھ سکتا لیکن اگر کوئی فرض چھوٹی ہو تو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں فجر کی سنت اگر چھوٹی ہو تو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں طواف کرنے کے بعد طواف کی دو رکعات پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو جو سببی نمازیں ہیں جو کسی خاص موقع کے لیے ہے اسی طرح سے مسجد میں اگر فجر کی نماز کے بعد کوئی شخص مسجد میں آ کر کے قرآن پڑھنا چاہتا ہے یا عصر کی نماز کے بعد مسجد میں داخل ہو کر کے کسی درس میں شریک ہونا چاہتا ہے یا نماز پڑھنا چاہتا درس قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ دو رکعات تحیت المسجد پڑھ کر کے تبھی بیٹھے یہ نہیں کہا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو نہیں پڑھیں گے نہیں منع کیا ہے وہ عام نفلی نمازوں سے منع کیا ہے لیکن کوئی خاص نماز ہے کسی کی فرض چھوٹی ہوئی ہے یا اسی طرح سے اس طرح کی حالت ہے کہ آدمی نے نماز پڑھ لیا پہلے پھر جماعت آیا تو دیکھا جماعت ہو رہی ہے تو اس میں شامل ہو جائے یہ ایک مخصوص اور اسپیشل حالت ہے سمجھ گئے جی کوئی سوال اس سلسلے میں جی اگر جماعت پہلی ہے وہ اگر ہو چکی ہے جی دوسری جی بھائی کا سوال ہے کہ پہلی جماعت جو اصلی جماعت ہوتی ہے اگر وہ ہو چکی ہے اور دوسری جماعت میں لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ جماعت ہو رہی ہے تب ہمارے لیے کیا حکم اگر مسجد میں آئے تو تو کیا کریں جی تو یہ حکم اس کے ساتھ خاص نہیں ہے کیوں اس لیے کہ یہاں پر پہلی جماعت میں کہ سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں دو آدمی ایک آدمی اکیلے بیٹھے رہیں گے تو یہ ہاں ان کا جماعت سے الگ رہنا صحیح نہیں ہے لوگ شکو شبح میں پڑھ سکتے ہیں یہ ہے کہ نہیں کسی کو کیا پتا کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں آم لوگ تو یہی سوچیں گے نا کہ جماعت ہو رہی ہے وہ دونوں پیچھے بیٹھے کیا بات ہے کہ نماز نہیں پڑھی انہوں نے لیکن دوسری تیسری جماعت جو ہو رہی ہے اس میں یہ بات نہیں ہوگی اس لیے کہ مسجد میں اور بہت سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں تو اگر یہ کہا جائے کہ دوسری جماعت میں بھی شامل ہونا تو مسجد کے جو دوسرے لوگ ہیں نماز پڑھ چکے پھر وہ دوسری جماعت میں شامل ہو جائیں گے ہونا پڑے گا ان کو ایسا نہیں ہے جی جی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم جیسے مسجد میں داخل ہوئے اور ایک دوسری جماعت ہو رہی ہے تو کیا ہم جماعت کے ساتھ شامل ہو کر کے تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں تو دیکھیے تحیت المسجد ایک الگ نماز ہے جس کے لیے جماعت نہیں ہے اب چونکہ دوسری جماعت ہو رہی ہے اس لیے اب آپ الگ سے دو رکعت پڑھ کر کے تب بیٹھ جائیں دوسری جماعت ہو سکتا ہے مغرب کے ہو سکتا ہے عشاء کی ہو تو اس لیے جو ہے اس کی ضرورت نہیں آپ الگ سے پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر کے بیٹھنا چاہیے اگلی حدیث ہے وہ نبی ہو رہے اللہ تعالی عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نما جو فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين أبو داود وهذا لفظه أصله في الصحيحة یہ ایک بڑی اہم حدیث ہے اس کا بہت سارے لوگ خیال نہیں کرتے یہ حدیث کس تعلق سے ہے امام کی اقتداء کے تعلق سے یہ حدیث ہے امام کی اقتداء اور اتباع کے تعلق سے ہے کہ جب جماعت کے ساتھ نماز کوئی پڑھتا ہے تو پھر اس میں امام کی اقتداء کرنے چاہیے یعنی کن کن چیزوں میں حرکات اور اسی طرح سے جہری جتنی چیزیں ہوتی ہیں یعنی جو چیزیں زور سے امام پڑھتا ہے چاہے وہ تکبیرات ہو یا اس اللہ علوم حمدہ ہو یا قرات ہو ان چیزوں میں یا یہ کہ اٹھنے بیٹھنے میں ان چیزوں میں امام کی اقتداء کرنی چاہیے اور یہ اقتداء واجب ہے اور امام سے پہلے کوئی عمل آدمی کو نہیں کرنا چاہے امام سے پہلے کوئی عمل آدمی کو نہیں کرنا چاہیے ایک ڈرانے والی حدیث بھی ہے وعید والی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ لوگ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ان کا سر اللہ تبارک مطالعہ گدھے کا سر بنا دے جو لوگ امام سے پہلے پہلے عمل کرتے جیسے رکو سجدہ تکبیرات وغیرہ یہ سب جو لوگ امام سے پہلے بھی اسی طرح سے سلام سلام پھیرنا تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر امام اطمینان سے نماز پڑھ رہا ہے تو امام ابھی ہاں سم اللہ علیہ حمدہ کہہ کے کھڑا کہ ہوا ہے دعا پڑھ رہا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں آدھا جھک جاتے ہیں آدھا جھک جاتے ہیں کہ کب وہ رکو کرے تو اب ایسی سجدہ کرے ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ امام کے سجدے میں پہنچنے سے پہلے پہلے مقتدی کیا ہے بعض مقتدی سجدہ میں پہنچ جاتے ہیں یہ غلط ہے اسی طرح سے تکبیر میں دیکھیے تکبیر تحریمہ میں امام کہتا ہے اللہ اکبر امام نے یہ کہا اطمینان سے اللہ اکبر مقتدی نے پہلے ہو گیا کہ نہیں مقتدی نے کیا کہا لاک پر امام سے پہلے تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر طریقہ سکھایا ہے اسی طرح سے سلام پھیرنے میں ابھی امام نے کہا کہ السلام علیکم رحمۃ اللہ ہاں اور ادھر مقتدی جو ہے دونوں طرف سلام پھیر کر کے فارغ ہو گئے ابھی غلط ابھی امام نے کہا سمی اللہ منہمدہ شروع کیا مقتدی لوگ کیا کہتے ہیں امام کے اٹھنے سے پہلے ہی رکو سے اٹھ گئے امام اسی طرح سے کہ سے وہ اٹھ رہا ہے ہم کیا ہے پہلے اٹھ گئے ان ساری چیزوں میں امام کی ابتدا کرنی چاہیے امام کے پیچھے پیچھے کرنا چاہیے نہ امام سے پہلے امام سے پہلے کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی اگر قصدن کوئی کرتا ہے تو نہیں معلوم کسی کو قصدن کرتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی اور دوسری چیز ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ کوئی کرے امام کے ساتھ ساتھ امام کے ساتھ ساتھ کا مطلب امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے اللہ اکبر مختی اکبر ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے ہیں امام رکو کر رہا ہے سجدے میں جا رہا ہے امام مقتدی کے ساتھ ساتھ مقتدی امام کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے ساتھ ساتھ کرنا عمل یہ بھی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اس میں خطرہ یہ ہے کہ آدمی امام سے کسی عمل میں آگے بڑھ جائے امام سے کسی عمل میں آگے بڑھ جائے اس لیے جی میرا سوال ہے کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ تھوڑا لیٹ شروع ہوتے ہیں اور غلطی سے ہم لوگ سنا بھی پڑھ لیتے ہیں اور سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو امام سے اگر پہلے پڑھ لیے اور کس نماز میں جہری نماز میں کہ سری نماز میں اپنا مغرب کی عشاء میں ہاں مغرب کی نماز میں عشاء میں تو اس لیے میں نے بتایا نا ابھی دیکھیے جہری چیزوں میں جو چیزہ زور سے امام پڑھتا ہے امام سے آگے نہیں ہونا چاہیے امام کے پیچھے پیچھے ہونا چاہیے پیچھے پیچھے عمل کرنا چاہیے آہ آہ امام پڑھ رہا ہے آگے آپ آگے کیسے پڑھ لیے امام پڑھ رہا ہے تو آپ امام کے پیچھے پیچھے پڑھیے امام کے آگے نہ پڑھیے کہ آپ جو ہے سورے فاتحہ آپ کو پڑھنا ہے تو سلا کے وقت ہی آپ نے کیا کیا صبح کل میں پڑھ کر کے سور فاتحہ پڑھ لیا ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا درست ہے نہیں ہے آپ کیا کریں کہ اگر امام کے پیچھے پیچھے پڑے اگر ملبا عالین امام کہتا اور آپ کی صورف فاتحہ باقی ہے تو آپ اس کو آمین کہنے کے بعد امام کے فارغ ہو جانے کے بعد آپ اس کو جو بقیہ آیت کا ایک دو آیت یا آیت کا کچھ حصہ باقی ہے آپ اس کو مکمل کر لیں جی. تو اس لیے اس چیز کا خیال کرنا چاہیے خاص کر کے دیکھیں میں بتاؤں آپ لوگوں کو جو لوگ اطمینان سے نماز نہیں پڑھتے اپنی خود کی نماز اطمینان سے نہیں پڑھتے اسی مسجد کے اندر اگر آپ کھڑے ہو جائیں کسی بھی نماز میں دیکھیں جو لوگ سنتیں پڑھتے چاہے پہلے والی سنت ہو یا بعد والی سنت ہو آپ دیکھیں گے ان کو کہ ابھی رکو سے وہ سیدھا اٹھ کر کے سمع اللہ عمل حمیدہ کہہ کر کے ان کی پیڑ سیدھی نہیں ہوتی کہ ابھی آدھے ہی حالت میں رہتے ہیں سمی اللہ علوم اللہ اکبر جلدی سے چلے جاتے ہیں جلدی سے چلے جاتے ہیں اسی طرح سے اپنے ہاں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دو سجدوں کے بیچ میں کوئی دعا نہیں پڑھتے لوگ جبکہ دو دعائیں ثابت ہیں تو کیا کرتے ہیں لوگ سجدے سے اٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر کے تھوڑا سا اٹھے پھر اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں اور ہمارے ہاں ایک بات اور ہے کہ اپنے ہاں نمازیں بھی بڑی فاسٹ پڑھائی جاتی ہیں اپنے یہاں نمازیں بھی بڑی فاسٹ پڑھائی تیز پڑھائی جاتی اطمینان سے نماز ہونی چاہیے چاہے جہاں پڑھی جائے چاہے یہاں ہو چاہے وہاں ہو اما کو خیال کرنا چاہیے اطمینان سے نماز پڑھنی چاہیے جو شخص سے رکو سجدہ رکو سجدہ سے اٹھنا اچھی طرح سے نہیں کرے گا اچھی طرح سے نہیں اٹھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار لوٹایا تین بار لوٹایا کہا کہ جاؤ لوٹ تم نماز نہیں پڑھی تم نے چوتھی بار انہوں نے کہا اللہ کہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے اچھی نماز نہیں جانتا ہوں الم نہیں رسول اللہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی میں ایسے ہی جانتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ تم کھڑے ہو جاؤ پھر سورہ فاتحہ پڑھو پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں تم مطمئن ہو جاؤ پھر رکوع سے اٹھو اور رکوع سے اٹھ کر کے پوری اچھی طرح سے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تم مطمئن ہو جاؤ پھر سجدہ کرو پھر سجدہ میں اطمینان سے سجدہ کرو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بارے میں تعلیم دی تو اس لیے جلد بازی والی نماز صحیح نہیں ہوتی کچھ لوگ جو یہ حدیث جو ہے اکثر بھائی کا سوال کیا ہے اس حدیث پر ہمارا وہ موضوع نہیں ہے لیکن پھر بھی بھائی نے کیا کہا ہے کہ دیکھیے ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلکہ مسجد میں داخل ہوئے پہلے انہوں نے دو رکعت نماز پڑھ پھر آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام عرض کیا السلام علیکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم السلام السلام کا جواب دیا وعلیکم السلام کہا اور فرمایا کہ ارجے فصلی ف ان قلم کہ لوٹ جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی تین بار لوٹایا ان کو چوتھی بار انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھائیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وہ ارکان صحابی کو بتائے جنہیں صحابی نے ادا نہیں کیا تھا ورنہ اگر اسی حدیث کو آپ دیکھیں گے تو اسی حدیث کے اندر نماز کی بہت ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی سنا بتایا نہیں بتایا اس کے بعد کیا کہتے ہیں رکو اور سجدے کی دعائیں بتائیں نہیں بتایا تشاہد بتایا پہلا تشاود دوسرا تشاہد بتایا نہیں بتایا شاید سلام کا بھی ہاں ذکر نہیں ہے تو بہت ساری نماز کی چیزیں اس میں نہیں ہیں تو یہ کہنا کہ ہاں اس حدیث میں رفع الدین نہیں ہے اس حدیث میں آمین نہیں اس حدیث میں یہ نہیں بھائی ایک حدیث کو لے کر کے آپ ایک حدیث کو لے کر کے کہہ رہے نہیں ہے دوسری حدیثیں تو ثابت ہوتی ثابت کرتی ہیں کہ ہاں یہ عمل کرنا چاہیے تو حدیث کی کتابوں کے اندر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے, کے سلسلے میں ہر ایک کم پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ کم ایسی حدیثیں ہیں جن, جن میں دین کے ایک مسئلے کے بارے میں ساری پوری ڈیٹیل ہو کوئی بتا دیں کم ایسے مسئلے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن میں تفصیل نہیں ہے ہاں کہیں کسی کسی صحابی نے کسی موقع سے کوئی روایت کوئی عمل نقل کیا کسی صحابی نے کسی موقع سے کوئی عمل نقل کیا کم ایسا ہے ابو ہمیں سائیدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دس صحابہ کی موجودگی میں پوری نماز پڑھ کر کے دکھائی تو ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ رفلی ادین اس میں نہیں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو ضروری چیزیں تھیں جو ان کی غلطی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی اہم اہم غلطیاں تھیں جس میں خصوصی غلطی یہ تھی اہم غلطیوں میں سے یہ تھی کہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے رکو سجدے اطمینان سے نہیں کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ زور دے کر کے بتایا کہ اس طرح سے نماز پڑھو سمجھ تو یہ مسئلہ ہے ایک حدیث کو لے کر کے یہ کہنا کہ اس میں رفلی دین نہیں کیا ہے تو اس میں اگر ذکر نہیں ہے تو بھائی دوسری حدیثوں میں ہے اس کو لے لیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثیں جو حدیثیں صحیح ہیں ان کو لے لیجیے صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم کے اندر اور دوسری صحیح حدیث کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی کیا کہتے حدیثیں بھی ہیں اور مختصر حدیثیں بھی ہیں حدیث آپ پڑھتے جا رہے ہیں کسی حدیث میں کچھ کسی حدیث میں کچھ کہیں مختصر کہیں آ, کیا کہتے ہیں تفصیل سے وہ چیز آتی ہے تو یہ <coughs> ایسا کہنے والے کیا چاہتے ہیں جانتے ہیں ایسا کہنے والے والوں کا ایک مقصد ہے مقصد کیا ہوتا ہے ان کے انہیں اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی ہاں اس طرح کی دلیلیں وہ لے آتے ہیں تاکہ بتا سکے ہیں کہ دیکھیے یہاں تو نہیں ہے کوئی بھی مسئلہ دین کا لے لیجیے ایک مسئلے کے تعلق سے تفصیلی تفصیل ہر ہر حدیث کے اندر نہیں موجود ہوتی کہیں کچھ کہیں کچھ تو اسی کو دین کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے صحابی نے جتنا سنا اس کو روایت کیا اور پھر ایک مجموعی طور پر کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے کہ نہیں جی تو اس حدیث کا ترجمہ سنیے اللہ کے رسول حضرت ابو ابور رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ امام کی اقتدا کی جائے امام کی اقتدا اور ابتدا کیا جائے ہاں لو اتم مبی کا مطلب کیا ہے کہ ابتدا کی جائے امام جیسے کرتا ہے ویسے کیا جائے اور ابتدا کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ پیچھے پیچھے ابتدا کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے اور مقتدی کس کو کہتے جو ابتدا کرے پیچھے پیچھے کام کرے جو آگے آگے کام کر رہا ہے تو پھر اس کو مقتدی میں امام ہونا چاہیے ہے <تصفح> کہ نہیں جی لہٰذا فعید اکبرا جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے لیکن سنن ابی داؤت کے اندر تھوڑی تفصیل سے ہے اسی وجہ سے حافظ حضرت رحمت اللہ علیہ نے سنن ابی داود کی اس روایت کو یہاں پر نقل کیا ہے جس میں ایک خاص لفظ کیا ہے ولاقرا کہ دیکھو تم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فیدہ کبا جب امام تکبیر کہے تب تک تم تکبیر کہو کوئی ہو سکتا ہے یہ خیال کرے کہ امام کہے تو کہے آدمی کہے ساتھ ساتھ میں کہہ لے لیکن دوسرا لفظ جو ہے جو بتاتا ہے ولا تبدرو اور تم تکبیر نہ کہو حتہ یہاں تک کہ امام تکبیر یعنی اللہ اکبر کہے, تب آپ اللہ اکبر کہ تمام, تمام حالات میں جتنی بھی تقبیریں کہی جاتی اسی طرح سے میں اللہ وغیرہ کا جو وائی دارا کافر اور جب رکوع کرے تب رکو کرو یعنی امام رکو کر لے تب آپ رکو, رکو میں جائے ولا سرکاؤ ہتر کا اور تم رکو نہ کرو یہاں تک کہ امام رکوع کر لے تم رکوع نہ کرو یہاں تک کہ امام رکو کر لے وہی اقال ام اللہ علم حامدہ اور جب امام سمع اللہ علم حامدہ کہے تو کیا کہو اللہ ربنا لقل حمد تو ربنا لقل حمد کہو جب امام سم اللہ البن حمیدہ تب تم ربنا رقل کہو امام سے کہ سمع اللہ البن حمیدہ پورا ہونے سے پہلے ربنا الق الحمد نہ کہو آگے اور بات اس تعلق سے بتاتے پہلے حدیث مکمل کر لیں ویدا سجدا فس اور جب امام سجدہ کر لے تب تم کرو سجدہ ولا تس جدو حتہ پھر تاکید آئی ہے کہ اور تم سجدہ نہ کرو یہاں تک کہ امام سجدہ کر لے بات واضح ہو گئی کہ نہیں تم سجدہ نہ کرو یہاں تک کہ امام کر لے اور اس تعلق سے غالباً حضرت عرس رضی اللہ تعالی عنہوں کی روایت ہے یا دوسرے صحابی کی روایت ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں پہنچ جاتے تھے ہم میں سے کوئی شخص بھی سجدے کے لیے اپنا سر نہیں جھکاتا تھا یہاں تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تھے کہ آپ سجدے میں پہنچ گئے اتنی اتنا خیال کرتے تھے صاحب اکرام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں پہنچ جاتے تھے تب ہم سجدہ کرتے تھے اس وقت سے پہلے ہم اپنا سر نہیں جھکاتے تھے آج دوسرا معاملہ ہے امام ابھی سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر شروع کیا ہے کہ امام کے پہنچنے سے پہلے پہلے یا امام کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سجدے میں پہنچ جاتے ہیں اس کا خیال ضروری ہے ایسا کرنا چاہیے اور دیکھیے امام کی ابتدا کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرمایا وہی راسل آئمن فصلیامن امام جب سجدہ امام جب سجدہ اور امام جب نماز کھڑے ہو کر کے پڑھے تو تم کھڑے ہو کر کے پڑھو جب امام امامت کرائے کھڑے ہو کر کے تو تم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو وہی را صلی اللہ قائدن فسل اور جب امام بیٹھ کر کے نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھو یعنی اتنی اقتدا کرنے چاہیے اگر کھڑے ہو کر کے نماز... امام پڑھا رہا ہے تو کھڑے ہو کر کے پڑھو بیٹھ کر کے پڑھا رہا ہے تو بیٹھ کر کے پڑھو بیٹھ کر کے پڑھانے کی جو صورت ہوتی ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی ایسا معذور امام ہو جو کھڑا نہیں ہو سکتا اور بیٹھ کر کے وہ نماز پڑھتا ہے پڑھا رہا ہے تو مقتدی بھی پیچھے بیٹھ کر کے پڑھیں گے ایس, یہ مطلب نہیں ہے اس کا اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی معذور امام ہے اور وہ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو کیا کہتے ہیں وہ بیٹھ کر کے پڑھا رہا ہے تو مستقل پانچوں وقت کی نماز مختدی بیٹھ کر کے پڑھیں یہ مطلب نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ازتراری حالت ہو کوئی استراری حالت ہو حالت نماز میں یہ اگر پیش یہ بات پیش آ جائے کہ امام کسی سبب سے نہ اٹھ سکے اور بیٹھ کر کے اس کو پڑھانا پڑ جائے تو مقتدی بھی کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ بیٹھ کر کے پڑھیں گے یا یہ کہ اتفاقیہ طور پر امام کے پاؤں میں کوئی چوٹ لگ گئی کچھ ہو گیا معذوری وقتی طور پر آ گئی اور امام نے بیٹھ کر کے نماز پڑھا دیا تو مقتدی بھی کیا ہے بیٹھ کر کے پڑھیں گے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پڑھا ہے. تو دیکھیے یہاں پر امام کی اس طرح سے اقتدا بتائی گئی ہے کہ آدمی اس طرح سے کرے بیچ میں جو حدیث آئی ہے کہ سمع اللہ البن حمدہ جب امام کہے تو ربنا ولکل الحمد اللہ ربنا الق الحمد کہو اس میں ایک اختلاف ہے کیا اختلاف ہے کسی کو معلوم ہے کیا اختلاف ہے جی جی اس میں اختلاف یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام سمع اللہ علم حمدہ کہے گا اور امام ربنا و لقل نہیں پڑھے گا مقتدی ربنا و لکل حمد پڑھیں گے جیسا کہ اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب امام سم اللہ علم حمدہ کہے تو تم کیا کہو اللہم ربنا ربانہ القلحمد کہو تو اس سے لوگ کہتے ہیں کہ امام سمی اللہ علمن حمیدہ کہے گا اور مختدی ربنا کلحمد پڑھیں گے اور اسی پر اپنے یہاں تقریباً عمل ہوتا ہے اپنے یہاں ہندوستان پاکستان میں جو لوگ بسلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ اسی پر عمل کرتے ہیں کہ امام سمی اللہ علمن حمیدہ کہتا ہے اور بنا ربنا والمد کہتے ہیں اور فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں اور دوسرا اس سلسلے میں دوسری بات یہ ہے کہ نہیں اس لوگ کہتے ہیں کہ امام سمع اللہ علم حمیدہ کہے گا اور دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمی اللہ, اللہ علمن حمیدہ کہنے کے بعد ربنا ولک الحمد بھی پڑھتے تھے ربنا ولک الحمد بھی پڑھتے تھے تو گویا کہ اس حدیث یہ حدیث ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتی کہ امام صرف ربنا والمدو پڑھے گا اور اللہ علومن حمدہ کہے گا اور دعا نہیں پڑھے گا اور مقتدی صرف ربنا الکلحمد پڑھیں گے سم اللہ علم حمدہ نہیں کہیں گے کیونکہ دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربنا کلحمد بھی پڑھتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمی اللہ بھی کہتے تھے اور ربنا والمدو بھی پڑھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقے پر ہمیں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس لیے ہم بھی سبھی اللہ علوم الحمدہ کہیں گے اور ابنا والم دو پڑھیں گے یعنی امام اور مقتدی دونوں ہی سمے اللہ علوم حامدہ کہیں گے اور دونوں ہی ربنا ولا کل ہم پڑھیں گے یہی بات صحیح ہے یہی درست ہے اب ہو سکتا ہے آپ لوگ کچھ اعتراض کریں کہ کہیں کہیں جو ہے امام ربنا والم دو پڑھتا ہے اور مختدی ہاں امام جو ہے سمی اللہ علم حمدہ کہتا ہے مقتدی ربنا ربانہ الحمد پڑھتے ہیں تو دیکھیے جو درست بات ہے وہ یہی ہے کہ مقتدی بھی سمی اللہ علم حمیدہ کہیں گے لیکن اگر کوئی اس حدیث کے روشنی میں اشتہاد ایسا کہتا ہے تو اب یہ تو نہیں کہیں گے ہاں بھائی اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے ہاں لیکن کہیں گے درست بات یہ ہے بات سمجھ میں آ گئی جی امام بلندہ وقت جی, جو کے بعد جی, اللہ برانو برانو جی جی جی اب آپ اگر کہیں کہیں اگر امام کے سمی اللہ علم حمدہ کہنے کے بعد پوری مسجد میں سب لوگ رب بنا والا کل سے کہتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے بالکل عادت بنا لینا لیکن اگر کوئی کسی سے آواز نکل جاتی ہے اس طرح کی اس طرح کی آواز نکل جاتی ہے ربنا ربانہ الحمد تو کوئی حرج کی بات نہیں اس سے نماز باطل نہیں ہوتی جی یعنی ہمیں ربنا وحمد الحمد آہستہ ہی سے پڑھنا ہے امام کو تو زور سے نہیں کہنا ہاں امام بھی زور سے نہیں کہ نہیں سمی اللہ علیہ الحمدہ زور سے کہیں گے اور امام مقتدی دونوں جو ہے ربنا والمد الحمد آہستہ سے کہیں گے البتہ اب یہ جو ہے جو پیچھے مقبر ہوتے ہیں جیسے ہرمین شریفین میں مکہ اور مدینہ میں یا کہیں اگر ضرورت پڑ جاتی ہے کہ جہاں مائک کا انتظام نہیں یا مائک خراب کہیں ہو جاتا ہے اس طرح کے تو مقتدی یا پیچھے سے کوئی مقبر ایسا کر سکتا ہے لیکن اس کو بھی اس کو بھی چاہیے کہ وہ امام کی طرح سے اس سمے اللہ علیہ حمیدہ کہیں اس کے بعد آہستہ سرمنہ ہم تو پڑھیں لیکن اب یہاں پر جو ہے ہرمین شریفین میں اسی حدیث کو لے کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمی اللہ علیہ کہ تم ربنا علیہ کلحمد تو اسی حدیث کو لے کے یہاں پر عمل کیا جاتا ہے کہ یہ موجود ہے تبھی صلی نے فرمایا کہ امام جب سمی اللہ علم الحمدہ کہے تب ربنا تو اسی حدیث کو لے کے کہتے ہیں کہ ایسا کر سکتے ہیں جبکہ یہاں بتانا کیا مقصود ہے اگر کوئی غور سے سنے غور سے غور کرے اس حدیث پر تو کیا بتانا مقصود ہے مقصد یہ ہے کہ امام کے پیچھے آپ کہو مقصد یہ نہیں کہ سمی اللہ علیہ مدعمت کہو ٹھیک ہے بہرحال یہیں تک خط کا قدر رکھتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ خلقی محمد المائن علی علی السلام علیکم